میر حسینج میر حسین اعجاب, میر حسین اعجاب, and okay. چپ کی تلاشے میں را جاؤ شفیر کا لے لو کو کو شیرو آجا جا میرے حسین Thank <laughs> you.